قدرت نے ہمارے لیے بڑی خوبصورت دنیا بنائی ہے اس دنیا میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں فضا وادیاں اور گھنے جنگلات ہیں زمین ہیں خوبصورت جھیلیں اور گہرے سمندر بھی جو اپنی تے میں نہ جانے کتنے خزانے چھپائے ہوئے ہیں قدرت کی عطا کی ہوئی اس خوبصورتی کی دیکھ بھال کرنے اور اسے باقی رکھنے کی ذمہ داری انسان کی ہے اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اس دنیا کا قدرتی حسن برباد ہو کبھی کبھی قدرت کی طرف سے کچھ ایسی آفتے نازل ہوتی ہیں جو تباہی مچا دیتی ہیں جیسے خشک سائی جو بارش کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو قحت بھی کہتے ہیں جب کہیں کہت پرتا ہے تو زمین کی اوپری پرت میں درارے پر جاتی ہیں زمین خشک اور کھیتیں برباد ہو جاتی ہیں انسان اور جانور سب بھوک اور پیاس سے مرنے لگتے ہیں پانی کی کمی کی ذمہ داری بڑی حد تک انسانوں پر بھی ہے اپنی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم تیزی سے جنگل کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بارش میں کمی ہوتی جا رہی ہے لیکن جہاں بارش کی کمی نقصان دہ ہے وہیں اس کی زیادتی بھی اچھی نہیں کیونکہ اس کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں اور گاؤں کے گاؤں ڈوب جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں پانی بھر جاتا ہے مویشی بہ جاتے ہیں اور ہر طرف تباہی و بربادی نظر آتی ہے